بچوں لڑکا اور لڑکی پر کس عمر میں نماز فرض ہو جاتی اس کا تو صحیح فرض کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ بالی ہو جائے لیکن بخاری شریف کی حدیث یہ ہے کہ جب تمہارے بچوں کی عمر سات سال کی ہو جائے تو تم ان کو تمبی کرو نماز پڑھاؤ یعنی تربیت ہو جائے تاکہ ان کی کہ بالی ہونے تک وہ نمازی ہو جائے جیسے آج آپ دیکھیں آپ جب گھر میں نماز پڑھیں بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ سنت بھی گھر پڑھ کے آئیں اور باقی نماز بھی گھر پڑھیں تاکہ گھر والوں کو بچوں کو پتا لگے کہ نماز یہ یا خواتین نماز پڑھتی جس گھر میں نماز پڑھی جاتی آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے دو دو ڈھائی ڈھائی سال یا کچھ نہ کچھ کپڑا بچھا کر سجدے کرتے نظر آتے ہیں ایک یہ تربیت ہے کہ بچوں کی کہ بھئی یہ نماز اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے تو تربیت کے طور پر فرمایا گیا کہ سات سال کی عمر میں تمبی کی جائے کہ ان کو نماز پڑھائی جائے تاکہ بالغ ہونے تک ماشاء اللہ وہ اچھے اور پکے نمازی ہو جائیں تو یہ سات سال کی عمر کا بہاری شریف کی حدیث میں ذکر ہے